فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرعونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ما حرم اللہ سبحانا ہوا تھا اعلیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر مہینوں کی کل تعداد بارہ رکھی ہے جن میں سے چار مہینے حرمت والے عظمت والے احترام والے اور وہ مہینے کون کون سے ہیں اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر کی ہے فرمایا خلاف المتوالیات تین مہینے ایسے ہیں جو مسلسل اکٹھے آتے ہیں زکا ادا ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا فرمایا وہ راجا بو مودار اللہ زی و چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جبادا خانیہ اور شعبان کے درمیان ہے یہ کل چار مہینے ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے ان کو احترام والا اور حرمت والا عظمت والا قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا عزت شہور ان طلّہ اتنا آشارہ شہرن کی کتاب اللہ یوم خلا قسما واتی جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں بارہ ہے منہا ارباۃ القروم اور ان میں سے چار مہینے اس وقت سے لے کے حرمت والے ہیں یعنی مہینوں کی حرمت اور ان کی عظمت احترام یہ اس دل سے اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ اس کی حرمت اور اس کی تعظیم اس کا احترام شاید واقعے کربلا کی وجہ سے جبکہ اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں یوما خالہ تسما واتی جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر بارہ مہینے بنائے ہیں اور چار مہینے اللہ نے قرمت والے رکھے یعنی یہ جو چار مہینے ہیں زی کادہ ذوالحجہ محرم اور رجب ان کی حرمت اللہ تعالی نے اس وقت سے قائم کی ہے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا ہے اور پھر عام طور پہ محرم کے علاوہ جو دیگر حرمت والے مہینے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں جبکہ اللہ تعالی نے کل مہینے حرمت والے چار مقرر کیے ہیں جن میں سے پہلے نمبر پر زیکا ادا پھر ذوالحجہ پھر محرم یہ تین مہینے اکٹھے ہی آتے ہیں مسلسل اور پھر چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو سال کے درمیان میں ہے جمعہ خانیہ اور شعبان کے درمیان تو یہ اللہ کے ہاں حرمت والے احترام والے ہیں اور اللہ نے کہا ہے فالات تزلیمو فی نا کم ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ جب یہ حرمت والے مہینے آتے ان کا احترام وہ کیا کرتے تھے کہ ان مہینوں میں وہ لوٹ مار نہیں کرتے تھے لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے وہ سال ہا سال لمبی ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں لیکن جب یہ حرمت والا مہینہ شروع ہوتا تو لڑائی بند کر دیتے پہلے وہ لوگ کافلوں کو لوٹا کرتے تھے حرمت والے مہینے شروع ہوتے تو یہ کام ترک کر دیتے چوریاں ڈاکے فراڈ دھوکا یہ سب ختم کر دیتے کیونکہ اللہ تعالی نے ان مہینوں کی حرمت شہری رکھی ہے تمام تر ادیان میں تمام تر مذاہب میں یہ مہینے حرمت والے ہیں ہاں بسا ایسا ہوتا تھا کہ دور جہلیت میں اگر کسی قبیلے کے ساتھ کسی دوسرے قبیلے کی کوئی لڑائی شروع ہو گئی ہے تو لڑائی شروع ہوئی درمیان میں یہ حرمت والے مہینے آ گئے تو وہ کیا کرتے مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ شوال میں جنگ شروع ہو گئی جب ان کی جنگیں شروع ہوتی تھی تو ایک دو دن میں نہیں سال ہر سال چلتی رہتی تھی جس طرح بھی یہ امریکہ بادر آیا ہے افغانستان میں کئی سالوں سے لگا ہوا اس طرح بڑی طویل طویل لمبی لمبی جنگیں چلتی ان کی قبائل کی آپس میں تو آگے شوال کے بعد حرمت والا مہینہ شروع ہو رہا ہے زی قعدہ، دا ذوالحجہ محرم تین مہینے مسلسل حرمت والے ہیں ان میں جنگ کرنا منع ہے تو وہ کیا کرتے وہ کہتے کہ اس سال ہم زی ذوالحجہ اور محرم کو حرمت والا نہیں مانتے بلکہ وہ کیا کرتے کہ جنگ جاری رہے گی چار پانچ مہینے چھ مہینے مسلسل جنگ کرنے کے بعد جب ان کی جنگ ٹھنڈی پڑتی پھر وہ کہتے جی اب حرمت والے مہینے گزار لو یعنی مثلا وہ یوں سمجھے کہ ربیع الاول میں جا کے کہتے ہیں ربیع الاول حرمت والا مہینہ ہے ربی الاول ربیع ثانی جمعہ الا یہ حرمت والے مہینے آ پھر آگے جما ثانیہ چھوڑ کے رجب پھر حرمت والا مہینہ آ وہ اس طرح حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے لیکن بہرحال سال میں چار مہینے وہ ادب احترام کے ساتھ ضرور گزارتے تھے اس کا بھی ذکر اللہ تعالی نے ساتھ ہی کیا ہے فرمایا سرمایا انامن نسیدت الفلکفری یو غل کا فارو یو ہلو نہ یہ حرمت والے مہینوں میں کمی بیشی کرنا ان کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں اضافے کا باعث ہے اور کافر لوگ اس طرح کیا کرتے تھے کہ ایک مہینے کو ایک سال حرمت والا مانتے اگلے سال اسے حرمت والا نہ مانتے ایک سال مثال کے طور پہ انہوں نے رجب کو مان لیا کہ یہ حرمت والا ہے رجب کے مہینے میں انہوں نے اس کے احترام میں لڑائی جھگڑا قتل و قتال لوٹ مار راہ سب کچھ بند کر دی لیکن پھر جب ان کا موڈ ہوتا وہ کیا کرتے کہتے جی کہ رجب حرمت والا نہیں ہے رجب کے بجائے شوال کا مہینہ حرمت والا ہے یا رمضان کے مہینے کو حرمت والا بنا لیتے کسی بھی اور بھی جو حرمت والا اصل مہینہ تھا اس کو ختم کر دیتے اس کی حرمت یہ ان کا طریقہ کار تھا اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ کفر میں اضافہ ہے یو غلو بھی ہلدین کافم لوگ اس طرح کا کام کر کے گمراہ ہوتے رہے ہیں و ہلو نہ ایک سال اس کو حلال سمجھتے ایک سال اس کی حرمت کو پامال کر دیتے اور ایک سال اس کا احترام کرتے لیواتی و ما حرم اللہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ نے جو حرمت والے مہینے مقرر کیے ہیں ان کی تعداد اور گنتی پوری کر دیں تو وہ کیا کرتے ما حرم اللہ اللہ نے جس مہینے کے رام والا حرمت والا قرار دیا ہے اس کو وہ احترام والا نہ مانتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زی نالا سو امال ان کے اعمال کی برائی ان کے لیے مزیر کر دی گئی ہے تو یہ اہل جاہلیت کا وتیرہ اور طریقہ کار تھا جس کا ذکر انہیں قرآن مجید میں کیا ہے تو اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ ان مہینوں کا ادب احترام یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور جس دن سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں اس دن سے لے کر یہ مہینے حرمت والے ہیں بعد میں ہونے والے حوادث بعد میں رونما ہونے والے واقعات کا ان مہینوں کے احترام ادب اور تعظیم پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہاں محرم الحرام کے مہینے میں کربلا کا سانحہ تو کہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سیاح باب ہے وہ رونما ضرور ہوا ہے لیکن واقعہ کربلا کا تعلق اس مہینے کی حرمت کے ساتھ نہیں ہے یہ ایک حادثہ ہے ایک سانحہ خاجہ ہے لیکن اس کی وجہ سے محرم کی حرمت نہیں ہے بلکہ محرم الحرام کی حدمت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور ابتدائے آفرینش سے ہی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اور پھر یہ محرم کا مہینہ اللہ تعالی کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے بڑی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل السیام بعد رمضان سیام شاہر اللہ المحرم العالمین کے ہاں رمضان المبارک کے فرضی روزوں کے بعد اگر کوئی روزے سب سے زیادہ افضل ہیں الحرام کے روزے اللہ تعالی نے اس محرم کے روزوں کی فضیلت باقی سال بھر میں رکھے جانے والے روزوں کی نسبت زیادہ قرار دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے فرمایا افضل السیام بعد رمضان سیام شہر اللہ المحرم رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں تو محرم الحرام میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے چاہیے یہ ہے اثر کرنے کا کام کہ مسلمان اہتمام کے ساتھ محرم الحرام کے روزے رکھیں اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گناہوں سے اجتناب کریں کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلاں تزلیموں کی ہند یہ فرمت والے مہینے ہیں ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا ویسے تو اپنے آپ ظلم یعنی اللہ کی بغاوت اور نافرمانی سارا سال ہی منع ہے زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا کسی کے لیے بھی جائز ہو یہ ناجائز ہے ہمیشہ کے لیے ناجائز ہے لیکن حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے بالخصوص خبردار کیا ہے فلا تو مفی نا کہ ان میں اپنے آپ پر تم نے ظلم نہیں کرنا کیونکہ یہ عزت والے اور احترام والے مہینے ہیں تو ان کے عزت اور احترام کی وجہ سے جو بندہ ان مہینوں میں گناہ والا کام کرے گا اس کی سزا زیادہ ہو جائے گی بڑھ جائے گی جو وقت جتنا زیادہ مقدس عزت ادب اور احترام اور عظمت والا ہوتا ہے اس وقت میں کی جانے والی ایک کا اجر بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور اس وقت میں کیے جانے والے گنا کا جو عقاب ہے عذاب ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے اسی طرح رمضان المبارک آپ سنتے ہیں کہ رمضان میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو ستر گنا زیادہ سواب ملتا ہے اور رمضان کی ایک رات لئی القدر قدر والی رات اس کی تو فضیلت بہت ہی زیادہ ہے وہ ایک ہزار مہینے سے افضل ہے یعنی یہ مختلف اوقات ہیں ایسے ہی حرمت والے مہینے یہ بھی عزت ادب اور احترام والے مہینے ہیں تو ان کی حرمت کو اگر کوئی پامال کرے گا ان ایام میں اگر کوئی بدکاری کرے گا برا کام کرے گا اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرے گا تو اس کا گناہ اس کو عام دنوں کی نسبت زیادہ ہوگا ایسے ہی شخصیت جب اللہ تعالی کے ہاں زیادہ معتبر زیادہ جلیل القدر اور عظمت اور احترام والی ہوتی ہے تو اس وقت بھی اس شخصیت کا ہر عمل عام لوگوں کی نسبت بھڑ جاتا ہے اس کی نیکی بھی دوسروں کی نیکی کی نسبت بھڑ جاتی ہے ایک گنا کی نسبت بھڑ جاتا ہے مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع ان کے بارے میں کہ تم ان کو برا بھلانا کہو ان کی کیفیت اور حالت کیا ہے اگر تم میں سے کوئی آدمی عہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے ماں بالاگا مدا آہدی ہی بنا نصیفہ ہو صحابہ کرام نے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے تمہارا عہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اس کے برابر نہیں ہو سکتا وہ عظیب المرتبت ہستیاں ہیں ان کا مقام اللہ نے بڑا بلند رکھا ہے ان کی مٹھی یا آدھی مٹھی جو انہوں نے سبقہ کیا ہے وہ ہمارے عہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کی نسبت اللہ کے ہاں زیادہ غلط والا ہے عہد پہاڑ تقریباً تین کلومیٹر پر محیط ہے چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے یہ کیا ہے شخصیت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا وقار ان کی عزت ان کا احترام بڑھایا ہے تو انہیں ہر نیکی کا اجر اور ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے جتنا اور کسی کو نہیں ملتا پھر صحابہ کرام رام رضوان اللہ علیہ وجمعین میں سے بھی کچھ اعلی ترین لوگ ہیں مثلا امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ کی ازواج متحرات قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ بہانا نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو عورت نبی اسلام کی بیویوں میں سے ان کو پہلے کہا لست کا احدمینسار تم عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہو عام عورتوں کی نسبت ازواج متحرات کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے اور اگر تم میں سے کوئی عورت اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن کے رہے گی نیک سال اعمال کرے گی نتی ہا اجراہا مرا ہم اس کو ڈبل اجر دیں گے دوسروں کی نسبت اجر دگنا دیا جائے گا نیکی وہی ہے جو عام لوگ کرتے ہیں لیکن کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ بہت عزت ادب اور احترام والا ہے اس کا مقام و مرتبہ بلند ہے تو اس لیے اس کو اس نیکی کا اجر باقیوں کی نسبت ڈبل مل رہا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میتی من کو نا بفاحش مبیہ نا ذاف الحال اضاو صرف یہی نہیں کہ اگر نیکی کرو گی تو نیکی کا اجر دگنا دیا جائے گا بلکہ اگر تم میں سے کوئی عورت وعدے فحاشی والا کام کرے گی یوزا افلاحل عزاب اس کو عذاب بھی دوہرا دیا جائے گا ڈبل دیا جائے گا یعنی شخصیت کے اعلی ہونے کی وجہ سے اس کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے ایسے ہی جگہ اب آپ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں نماز ادا کریں مسجد میں جا کے نماز ادا کریں گے تو ستائیس گنا زیادہ سواب ملے گا باقی مسجد سے باہر کہیں بھی نماز ادا کرنے کی نسبت مسجد کا ادب احترام ہے اس کی وجہ سے اس کا ثواب باجماعت نماز ادا کرنے کا ستائیس گنا بڑھ گیا اور اگر کوئی چلا جاتا ہے مسجد نبی میں تو ادھر سواب ایک ہزار گنا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی چاہے مسجد حرام نے خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہو کر نماز ادا کرے تو مکہ میں مسجد حلام کے اندر نماز ادا کرنے کو کرنے کا جو ثواب ہے وہ ایک لاکھ گنا ہے جگہ جس قدر زیادہ اللہ کے ہاں احترام اور ادب والی مقدس اور عجمت والی ہو گئی اسی قدر زیادہ اجر و ثواب ہے اس جگہ پر عمل کرنے کا اور اسی طرح آپ پوری دنیا میں جہاں مرضی پھرتے رہیں گنا کا ارادہ لے کریں لیکن گنا کے ارادے کی وجہ سے آپ کو سزا نہیں ہوگی اور اگر حرم میں جا کے کوئی الحاد کا گنا کا ارادہ کرے اللہ تعالی فرماتے ہیں نو من عذاب من علیم ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے جب تک بندہ گناہ والا کام کر نہ لے اس کا معافہ نہیں ہے لیکن حرم میں جا کے اگر کوئی گناہ کا سوچے گا بھی الحاد کرنے کا ادا بھی کرے گا تو اس کو بھی دردناک عذاب دیا جائے گا کہ ایسی جگہ پہ پہنچ کے گناہ کے بارے میں سوچتا ہے تو جگہ شخصیت اور وقت جب اللہ تعالی کے ہاں عزت ادب اور احترام والے ہوں تو ان میں نیکی کرنے کا اجر بڑھ جاتا ہے اور بدی کا گنا بھی بڑھ جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ حرمت والے مہینے ادب اور احترام والے مہینے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی بھی زیادہ سے زیادہ کوششوں کا ووش کرنی چاہیے اور پھر یہ محرم الحرام کا مہینہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے خوشی مناتے کہ اللہ تعالی نے اس دن نجات دی تھی موسا علیہ صلاح کو فرعون سے تو آپ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے تو اس وقت یہ روزہ لازم تھا رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد یہ روزہ صرف نفل رہ گیا اس کی فرضیت ختم ہو گئی پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال فوت ہوئے ہیں اس سال لوگوں نے آپ کو کہا کہ یہ یوم عاشورہ دس محرم الحرام کا دن یہ ایسا دن ہے کہ یہودی بھی اس کی تعدیم کرتے ہیں اور اس دن میں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں موسا علیہ سلاۃ وسلام کی آزادی خوشی میں فرعون سے نجات کی خوشی میں تو آپ نے فرمایا لا ان بقی تو الا قابل لسومنتا سے آپ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو پھر میں نو کا روزہ رکھوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے وفات پا گئے لیکن آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو پھر میں نو محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا تو یہ نو محرم الحرام کا روزہ وہ روزہ ہے کہ جو ایک سال کے گناہوں کا پفارا بن جاتا ہے اس کی بڑی اہمیت اور بڑی عظمت ہے ویسے تو محرم الحرام کا سارا مہینہ ہی جس طرح میں نے پہلے حدیث بیان کی وہ اس قابل ہے کہ اس میں روزے رکھے جائیں کیونکہ اس مہینے کے روزے اللہ تعالی کو باقی مہینوں کے نفلی روزوں کی نسبت زیادہ پیارے اور زیادہ محبوب ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ افضل اور زیادہ اعلیٰ ہے لیکن اس مہینے میں ہوتا کیا ہے یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ محرم سال ہجری کا پہلا مہینہ ہے اس کو لوگوں نے رونے پیٹنے ماتم اور سوگ کا مہینہ قرار دے دیا ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے انتہدہ اللہ میت یہ فوق کا کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی میت کا سوگ منائے اللہ الشور اشرا ہاں خامد پر وہ چار مہینے اور دس دن کا سوگ کرے گی سوگ منانا یہ عورتوں کا کام ہے مردوں کا نہیں سوگ احداد جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ کیا ہے کہ عورت زیب و زینت اختیار نہ کرے خوبصورتی کے انداز نہ اپنائے سرما وغیرہ نہ پہنے یہ ہے اقدام اور یہ عورتوں سے متعلق ہے مردوں سے متعلق نہیں مردوں کے لیے سوک کا ایک دن بھی شریعت نے مقرر نہیں کیا اور پھر سوگ منایا جاتا ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ہاں وہ اسلام میں ایک بہت بڑا سانحہ ہے دل گداز واقعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن مسلمانوں کا یہ شیوا اور طریقہ کار نہیں ہے کہ برس ہا برس اس کا سوگ مناتے رہیں اور پھر اس پر برسی اور عجیب و غریب قسم کی باتیں اور پھر ماتم احا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے رخسار پیٹتا ہے گرے بان پھاڑتا ہے جاہریت والے بین کرتا ہے آوازیں نکالتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ نوخا و باتم شریعت نے اس کی قطعا کو اجازت نہیں دی ہے اور پھر کچھ لوگ یہ کام کرتے نہیں ہیں لیکن کرنے والوں کو بڑے شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں تو جو کام ناجائز ہوتا ہے اس میں شمولیت شرکت اس کو ملاحظہ کرنا اس کو دیکھنا بھی ناجائز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر اعلان کیا ہے وہ قد نزلہ علیہ اللہ فاروبی ہا ویست حا فلاطوفی حدیف ان کم ایدم اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نادل شدہ کتاب میں یہ بات بھی نادل کی ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا بذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان کم ایدم پھر تم انہی جیسے ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اس میں بہت سے لوگ صحابہ کے رام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ادب اور احترام کو ملکوز نہیں رکھتے اور اپنی زبانوں کو دراز کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے تو واقعہ کر بلا جس کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام پر تبرہ کیا جاتا ہے ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے وہ کیا ہے اور اس کی حقیقت اور اس کا صحیح پس منظر کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے تاکہ یہ حقیقت بھی واضح ہو کہ وہ لڑائی اور وہ جھگڑا جس کو کفر اسلام کی جنگ قرار دیا جاتا ہے حقیقت میں وہ کیا تھی یہ انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے بہرحال مختصر سا خلاصہ آج کے موضوع کا وہ یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اس کی حرمت کا تعلق واقعہ کربلا سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر اس کو حرمت والا قرار دیا ہے اور اس مہینے کے روزے اللہ تعالی کو سال بھر کے تمام تر روزوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں رمضان کے روزوں کے علاوہ یہ روزے اترین روزے اور پھر نو محرم کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور یہ حرمت والے مہینے ان کے ادب احترام اور حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں گناہوں سے جس قدر ہو سکے اجتناب کیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے فما توفیقی اللہ بلا اگلے ہی توکل تو وہ